کما صلی تالا ابراہیم والا علی براہیم اللہ مبارکال محمد علی محمد کمبارک تالا اِبراہی موال علی براہیم منت مر چلو مس نا ست پور کمدی خلک کلک ما زہ واری جلن کسی وت الذي, الذي تسارو به و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 وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُهْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُهْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَقُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَ وَقُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سختك وبمعافاتك من عقوبته وأعوذ بك منك لا أحتي صنان عليك أنتك ما او کما قال نبی و صلی اللہ علیہ وسلمہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے کہ بے شک میری نماز میری قربانی میرا مرنا اور میرا جینا یہ سب اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے پرورش کرنے والا اور مدبر اور ان کا مالک ہے سابقہ خطبہ جماعت المبارکہ کے اندر اللہ رب العزت کی صفات کے حوالے سے ایک صفت الحی کے حوالے سے آپ بھائیوں کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ گزارشات رکھی تھی اور اسی کے ساتھ متصل دوسری صفت اللہ رب العزت کی جو القیوم ہے کہ اللہ رب العزت قیوم ہے اپنی ذات کو قائم رکھنے والے اور دنیا كائنات کی ہر ہر چیز کو قائم رکھنے والے اور اس کو سنبھال کر چلانے والے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے اس بات کی خوب وضاحت کی ہے کہ کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ رب العزت کے حکم سے اور اسی کے قائم رکھنے اور سنبھالنے سے جامع چیزیں بھی متحرک ہیں اور اسی کے قائم رکھنے سے قائم ہیں کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے جو اپنے بلبوتے پہ اپنے آپ پہ منحصر ہو اور وہ اپنے ہی قوت سے طاقت سے اپنے بلبوتے پہ اپنے وجود کو یا اپنے متعلقہ کسی بھی چیز کو چلا رہا ہے۔ ایک ایک چیز چاہے وہ اپنے وجود میں چھوٹے سے چھوٹا ہے یا وہ اپنے وجود میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے دنیاوی چیزوں کے اعتبار سے چاہے وہ آسمان ہوں وہ سورج اور چاند ہوں وہ سمندر ہوں یا پہاڑ ہوں کائنات کی ہر چیز کو اللہ رب العزت نے چھوٹی سے چھوٹی چیز کو اور بڑی سے بڑی چیز کو قائم رکھے ہوئے ہے اسی کے قائم رکھنے سے یہ دنیا کا سارے کا سارا نظام چل رہا ہے اور اللہ رب العزت نے ہر چیز کی اس کائنات کے اندر ایک لمٹ رکھی ہے ایک اس کا وقت مقرر کیا ہے کہ اس وقت کے آ جانے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کیے ہوئے فرشتے اس چیز کو ایک لمحے کے لیے بھی اس دنیا میں مؤخر نہیں کرتے بلکہ وہ ختم ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے آپ کو بھی قائم رکھنے والے اور دنیا کائنات کی ہر چیز کو قائم رکھنے والے ہیں انسان اس دنیا کے اندر لمحہ بلمحہ محتاج ہے ہر چیز کا محتاج ہے انسان اپنے بلبوتے پہ ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتا اللہ رب العزت نے اس کے سارے کے سارے نظام کو چاہے وہ اس کے جسم کے اندر پیچیدہ سے پیچیدہ نظام ہو انسان اپنے دماغ سے ان نظاموں کو سمجھ نہ سکے اور اگر ان نظاموں میں سے چھوٹا سا نظم بھی گڑبڑ ہو جائے تو دنیا کائنات کے سارے ڈاکٹرز اس کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس کا حل ہمارے پاس نہیں ہے تو انسان اپنے ذرے سے نظام کو بھی درست نہیں رکھ سکتا اپنے اس جسم کے وجود کو بھی برقرار رکھنے کے لیے انسان لمحہ بلحہ ہر سانس کے لیے بھی اپنے رب کا محتاج ہے اور انسان کو قائم رکھنے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے جب انسان کو قائم رکھنے والا اللہ رب العزت ہے تو انسان کو پھر چاہیے کہ ہر وقت انسان اس اپنے رب سے خوف کھائے اور اس اپنے رب کی طرف اپنا لو لگائے اور اپنے نفع اور نقصان کا مالک اپنی امیدوں کا مالک اپنی تمام تر امیدوں کا ملجا اور ماوا اپنے رب ہی کو سمجھے اور اس کا دل میں تقوی اور ڈر اور خوف اس رب کا رکھے کہ میرا ایک ایک لمحہ میرے رب کے ہاتھ میں اگر وہ رب چاہے تو روک سکتا ہے ختم کر سکتا ہے منقطع کر سکتا ہے تو سب چیزیں میری کنٹرول کی اس رب کے ہاتھ میں اسی کے چلانے سے میں تندرست ہوں صحت مند ہوں اپنے ضرورت کی ہر چیز اسی کے حکم سے میں کر لیتا ہوں اپنی ہر خواہش پوری کر لیتا ہوں یہ رب کی طرف سے قائم رکھے ہوئے یہ رب نے مجھے اس پر قائم رکھا ہوا ہے یہ رب کی طرف سے مجھے میسر اور اگر مجھے کہیں سے رزق روٹی مل رہی ہے میرے پاس میری آمدن ہے تو اس چیز کو بھی قائم رکھنے والا اللہ رب العزت ہے اگر اللہ رب العزت اس سے اپنی نگرانی اپنی قیومیت ہٹا لیں تو ایسے ایسے اسباب بن جاتے ہیں کہ انسان حیران و پریشان رہ جاتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اتنا اچھا خاصا چلتا ہوا نظام کچھ ہی عرصے کے اندر کیسے بگڑ گیا اور کیا حالات آ گئے شہانہ زندگی گزارنے والا انسان روڈ پہ آ جاتا ہے اگر پہلے بھی اس کو قائم رکھنے والا تھا تو اللہ رب العزت کی ذات نے اس کو چلا رہا تھا اور اس کو قائم رکھے ہوئے تھا اگر اب اس کی یہ کیفیت ہے تو تب بھی اللہ رب العزت کے حکم سے یہ کیفیت بنی تو اللہ رب العزت کی ذات جو قیوم ہے دنیا کائنات کی ایک چیز کو قائم رکھنے والا ہے تو انسان کو خوف اور ڈر اور اپنی ساری کی ساری چیزیں اسی کے سامنے اپنے آپ کو حج اور اپنی فقیری ظاہر کرے اسی کے سامنے جھک جائے ہر وقت تو اس کے دل میں خوف ہو کہ مجھے چلانے والا میرا اللہ ہے وہ رب ہے جو میرا خالق بھی ہے میرا مالک بھی جب انسان یہ کیفیت اپنا لیتا ہے کہ میرا ایک ایک لمحہ میری سانسیں سب میرے رب کے ہاتھ کے اندر ہیں میرا رب ہی مجھے چلا رہا ہے تو پھر انسان کے دل کے اندر اور انسان کے دماغ کے اندر ایک رب پہ ایسا یقین اور بھروسہ پیدا ہوتا ہے اور ایسا ایمان پیدا ہوتا ہے کہ رب کا تعارف ہونے لگتا ہے اور پھر انسان کے لیے اس ایمانی لذت سے بڑھ کر دنیا کی کوئی چیز لذیذ نہیں ہوتی چاہے وہ بظاہر جتنی لذیذ ہو ان کے اندر جتنی مرغوبیت ہو وہ جتنی ان کے اندر کشش ہو آپ کو اپنی طرف کھینچے لیکن جو ایمان کی لذت اور مٹھاس ہے اس کی متبادل دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں انسان کا تعلق اس کے رب کے ساتھ قائم ہو گیا انسان کا رب اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہو گیا انسان اب سمجھنے لگا ہے کہ میری زندگی کے اندر نفع نقصان کا مالک مجھے خیر و شر عطا کرنے والا اللہ رب العزت ہے لیکن شر کے لیے سبب میں خود بنتا ہوں تو انسان کو یہ ایمانی لذت اور مٹھاس اسی کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے اور میسر آتی ہے انسان پھر اپنی زندگی کے اندر اطمینان سکون محسوس کرتا ہے ہر وقت اسی کے اوپر انسان چلتا ہے پھر ساری چیزیں دنیا کائنات کی جتنی بھی رنگینیاں اور رام کے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین انسان کو سمجھ آنے لگتے ہیں کہ یہ پوری دنیا کائنات کی ساری چیزیں مل کر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہو سکتے میری زندگی کا مقصد میرے رب کو رادی کرنا ہے اس رب کی معرفت اور پہچان میرے دل اور دماغ میں آ جائے انسان اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھنے لگتا ہے اور یہ دو نام اللہ رب العزت کے الحی اور قیوم امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اپنے وقت کے مفسر تھے اور ان کی تفسیر کی کتاب الجامع الاحکام القرآن ابھی بھی موجود ہے اور ابھی بھی تفسیروں کی سرداری کرتا ہے انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کے اسم میں آدموں میں سے <سلام> دو نام اللہ رب العدت کے اسم میں آدم ہے لیکن اور مفسرین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب ال کو دوسرے ناموں کا واسطہ دے کر بھی کچھ چیزیں مانگی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے مانگا ہے اللہم انی اسعل انکا اشہد انکا انت اللہ کا انت اللہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں تھی برعک محبود ہے سمد اور تو بے پرواہ بے نیاز غنی ہے تو ایسی دانت ہے کہ دنیا کائنات کے لوگ تیری طرف رجوع کرتے ہیں تیرے پاس ہی آتے ہیں تیرے علاوہ کہیں نہیں جاتے تو ایسی ذات ہے کہ عرضی اقل انسان وہ تیری طرف ہی رجوع کرتا ہے لا الہ الا انت اے لا تیرے سوا کوئی نہیں قل اعاد تم اقیلہ ہے واحد ہے تیرے کوئی نہیں تیرے ذات کے بھی حصے نہیں ہو سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرما کر فرمایا کہ جو ان الفاظ سے اپنے رب سے دعا کرے گا ان ناموں میں سے کوئی ایک نام اللہ رب العدت کا وہ اسم میں ہے سب سے بڑا نام ہے جو رب سے مانگے گا رب اس کو عطا کرے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الحل اور القیوم بھی ممکن ہے کہ اللہ رب العدت کے ناموں میں سے وہ اسم میں آزم ہوں اگر بندہ ان کا واسطہ دے کر اپنے رب سے مانگے گا رب اس کو نوازے گا اور اسی آیت کے تحت الحی اور کے تحت امام قرطبی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جو سلیمان علیہ والسلام جو اللہ کے برگزیدہ چلے ہوئے اولو العظم پیغمبروں میں سے تھے اللہ رب العزت نے ان کو بندوں کی طرف بھی نبی بنا کے بھیجا تھا اور چرند پرند اور دوسری بہت ساری چیزوں کی طرف ان کو حکمرانی دی تھی وہ سب ان کے تابے تھے جب وہ پرندہ ہد سلیمان علیہ سلاط والسلام کے پاس ملکہ سبا کی خبر لے کے آیا کہا اللہ کے نبی ایسے ملک سے آ رہا ہوں جہاں انہوں نے اپنا بادشاہ ایک عورت کو چن کے رکھا ہے اور اس کا عظیم تخت ہے بہت بڑا تخت ہے لوگ اس کو سجدہ کرتے ہیں عورت ان کی ملکہ بنی ہوئی ہے لمبا واقعہ ہے سلیمان علیہ السلاۃ وسلام نے ان کی طرف مذاکرات کے لیے خط لکھا کہا کہ آئیں اللہ کی توحید کو اپنائیں چونکہ بہت ساری چیزیں ان کے تابع تھی جب ان کو خط وہاں پہنچا اور وہ وہاں سے تیاری کر کے نکلنے لگی سلیمان علیہ السلاط وسلام کی طرف تو سلیمان علیہ سلاط وسلام کو رپورٹ آ گیا کہ وہ وہاں سے نکل آئی سلیمان علیہ السلاط کہنے لگے کہ کون ہے کہ اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا وہ عظیم تخت میرے سامنے حاضر کیا جائے کال فری منل جن آتی کبھی جنو میں سے فریت نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں آپ کے سامنے وہ تخت اتنی دیر میں حاضر کروں گا کہ آپ اپنی مجلس ختم کر کے صرف اپنی جگہ سے اٹھیں گے اتنی دیر میں وہ تخت آپ کے سامنے ہوگا دوسرے نے کہا کال الدی ان علم و منل کتاب اس بندے نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہا اللہ کے نبی میں آپ کے پاس اتنی دیر میں وہ تخت لے کے آؤں گا کہ جتنی دیر کے اندر آپ کی پلنگ جھپکتی ہے آپ کی نظر ایک مرتبہ جائے اور لوٹے یعنی آپ کی پلک جھپ کے اتنی دیر کے اندر میں تخت لا کے آپ کے سامنے حاضر کروں اور اتنی دیر میں اس نے لا کے حاضر کیا تو امام قرطبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس بندے کے پاس جس نے آنکھ کے پلک جھپکنے کے برابر وہ تخت لا کے حاضر کیا اس کے پاس جو علم تھا وہ علم اللہ کے ناموں میں سے اس میں آدم کا علم تھا اس علم اسم میں آدم کا واسطہ دے کر اس بندے نے اللہ رب العزت سے دعا کی اس بندے کو اللہ رب العزت نے اتنی طاقت دی کہ وہ آنکھ پلک جھپکنے سے پہلے پہلے تخت لا کے سلیمان علیہ السلات کے سامنے اس نے رکھا تو یہ اسم اعظم جو اللہ رب العزت کے نام ہیں صفاتی نام یہ اتنی تاثیر رکھتے ہیں کہ اگر انسان کامل یقین رکھتے ہوئے اور ان کے معنی مفہوم کو سمجھتے ہوئے اور یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ دنیا کائنات کی ایک ایک چیز ایک ایک ذرہ اللہ رب العزت اس کو قائم رکھنے والا ہے اسی کی ملکیت میں ہے جب چاہے اس کو بلند کرے جب چاہے تنزلیوں کا شکار بنا دے تو اللہ رب العزت پھر اس کو ایمان کی مٹھاس اور لذت عطا کرے اللہ رب العزت کے صفاتوں میں سے تیسری صفت ہے رب اس کا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نو سو کے قریب بار تذکرہ فرمایا ہم قرآن کریم کا آغاز کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے اس کی پہلی آیت تھی اللہ رب العزت کے ناموں میں سے رب اس کے اندر موجود ہے اور آیا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے ان کی پرورش کرنے والا ہے چاہے وہ ایک نطفے سے ایک ذرہ سے نو مہینے تک ماں کے کئی ایک جو ہے رحموں کے اندر رہ کے اندھیروں کے اندر رہ رہا تھا تو تب بھی اس کی پرورش کرنے والا اس کو پالنے والا اس کی سانسیں چلانے والا اور اس کو ایک ذرے سے انسان کی شکل دینے والا وہ رب ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب پھر انسان کو دنیا میں پیدا کر کے اس کے تقدیر کے مطابق اس کی ساری زندگی اور اس کو زندگی دینے والا چلانے والا ساری چیزیں کرنے والا حتیٰ کہ انسان اس دنیا کے اندر آ کے اپنا وقت مکمل کر کے قبر کے حوالے ہو جاتا ہے اور ہزاروں سال لاکھوں سال گزر گئے جو انسان آدم علیہ سلاۃ والسلام سے آئے تھے آج وہ اپنے قبروں کے اندر پڑے ہوئے اس قیامت کے دن کا انتظار کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی ان کے اعمال کے مطابق ان کی زندگیاں گزارنے والا وہ رب ہے الحمدللہ رب العالمین تو تمام جہانوں کا پالنے والا چاہے وہ جہان دنیاوی ہو اخروی ہو وہ آسمانوں کا جہان ہو سمندروں کا جہان ہو ایک ایک جہان کو پالنے والا پرورش کرنے والا اللہ رب العزت فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میری نماز میری قربانی میرا مرنا جینا میرا سوچنا اٹھنا بیٹھنا ایک ایک طول اور عمل اس رب کی خاطر ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے جو میرا اور آپ کا پہلو کا اور بعد والوں کا سب کا رب ہے جب انسان کو لفظ قیوم کی بات سمجھ آ گئی اسی کے ساتھ رب کو بھی شامل کر لے کہ پرورش کرنے والا پالنے والا تربیت کرنے والا اور اللہ رب العزت کے اس نام رب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو تنہا ایسے ہی بیکار دنیا کے اندر نہ چھوڑے بلکہ ان کی تربیت ایسی کرے ان کو ایسی توفیق بخشے کہ اللہ کے بندے اس دنیا کے اندر اللہ رب الدت کی معرفت کریں اس کی پہچان کریں کہ ہمارا رب کون ہے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا اگر مجھ سمیت ہم سب اس مسجد میں جمع ہیں تو یہ میرا کوئی اپنا کوئی کمال نہیں ہے اگر رب اپنی کتاب اور سنت کو سمجھانے کے لیے مجھے یہاں لے کے آیا ہے تو اس رب کے حکم سے میں آیا ہوں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے وہ رب اپنی معرفت کروا رہا ہے اپنی پہچان کروا رہا ہے افا انما خلپ نا کیا تم نے گمان کر لیا کہ اس تم دنیا کے اندر بیکار پیدا کیے گئے ہو تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے رب کے نام رب ہونے کا تقالا یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بیکار اس دنیا میں چھوڑ نہیں دیتا بلکہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ایسے مواقع فراہم کرتا ہے وہ رب کہ جس میں انسان اپنے رب کی پہچان کرے معرفت کرے رب اس کو وہ نظارے دکھاتا ہے کہ جو نظارے انسان کو اس بات پہ مجبور کرتے ہیں کہ یہ دنیا کائنات کی زندگی انسان کے لیے بیکار نہیں ہے انسان اپنے معبود کو اپنے سچے خالق اور مالک کو جس طریقے سے اس کو رب ماننے کا حق ہے اس کو اپنا رب مانے اور اس پہ عقیدہ رکھے اور زندگی کے ایک ایک لمحے کے اندر اس کا یہ عقیدہ مضبوط ہو مستحکم ہو کہ اس کا رب اس دنیا کائنات میں اکیلا اللہ ہے اس کے سوا کوئی نہیں ہے وہی دنیا کائنات کی ایک ایک چیز کی پرورش کرنے والا ہے اللہ رب, العدد فرماتے ہیں رب السماوات والارض وما بہن وہ اللہ آسمانوں کا بھی رب ہے زمینوں کا بھی رب ہے اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ایک ایک چیز کا رب ہے اور جو کچھ مجھے عنایت کی کیا گیا ہے جو کچھ مجھے میسر ہے ان ساری چیزوں کا رب بھی وہ اللہ ہے ان کو میرے پاس قائم رکھنے والا ان کو چلانے والا ان کو میرے پاس قیام دینے والا وہ اللہ رب العدت کی ذات ہے ساری چیزوں کا رب وہی ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں وہ ایک ایک چیز کا رب ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں اپنا دین سمجھنے کی اور اپنے ناموں کی معرفت اور جو ان کے تقاضے ہیں اور جو ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے ان ناموں کے مطابق اللہ رب العزت ہمیں سمجھا کر اس دنیا کی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں واخر دعوان